أعوذ بالله من لقد رضي الله عن اذ تحت الشجرة فعلم ما في وأنزل السكينة عليهم قريبا محترم بھائی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے مجلس کے لیے دنیا کے بہترین لوگوں کا انتخاب فرمایا ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے ان کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی ڈگریاں ایشو کی ہیں ایسے ایسے تمغے عنایت فرمائے ہیں ایسے ایسے القاب سے نوازا ہے کہ ان کے بعد ایسی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ کوئی یہ کہے کہ سارے نوود باللہ مرتد ہو گئے تھے اور صرف سترہ لوگ مسلمان رہے تھے مطلب جن لوگوں سے ہمارا دین ثابت ہوتا ہے وہ مسلمان رہے تھے اور جن سے تمہارا دین ثابت ہوتا ہے وہ مرتد ہو گئے تھے بلکہ صحابہ ہوائی کرام کے بارے میں جو ان مٹ قسم کے تزکیے دیے ہیں رب ربع الجلال نے ان کا تقاضہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی مرتد ہو نہیں سکتا اس لیے فرمایا لقت رضی اللہ علمین عید یوبا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تین مار کے مکے والے لڑ کر پنجہ آزمائی کر کے دیکھ چکے تھے ہار چکے تھے اب آپ تشریف لاتے ہیں مکے والوں نے کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے اور خود تجویز دی خود تجویز دی کہ لڑائی کر کر کے تھک گئے ہو دس سال کی مہلت لے لو دس سال میں اگر ہم تمہیں سمجھ آ گئے تو اچھی بات ہے نہ سمجھ آئے تو تیاری کر کے پھر لڑ لینا دس سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کر لو اس کام کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا حضرت عثمان جب مکہ حرم پاک میں جاتے ہیں تو کہا آپ کر لو عمرہ کرنا ہے تو تو کر لو آپ کو اجازت دیتے ہیں اتنی دیر میں ہم سوچ لیتے ہیں کیا کرنا ہے جب حضرت عثمان واپس نہیں آئے تو افواہ اڑ گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایلچی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہوتا تھا جتنی بھی لڑائی ہو جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے ساتھ بد سلوکی جائز نہیں ہے انہوں نے ان کو شہید کیا ہے تو اب ان کے خلاف لڑائی ہوگی آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو اب مر جائیں گے مگر بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے حضرت سلمہ بن اقوار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں با یا انا ہو المعود ہم نے آپ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی تھی کہ فدائی مشن بن کر جائیں گے جب تک ٹارگٹ حاصل نہیں ہوتا جانے لڑا دیں گے واپس نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ڈیڑھ ہزار لوگ تھے چودہ سو لوگ تھے دشمن بہرحال پورا مکہ تھا مقابلہ بہت سخت تھا اس میں فدائی مشن ہی ہو سکتا تھا کہا کہ یہاں جانے لڑائیں گے واپس نہیں جائیں گے سب نے بیعت کر لی حضرت مختلف درختوں کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب ہجوم نظر آیا عمر بن خطاب اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجتے ہیں دیکھو معلوم کرو کیا مسئلہ ہے وہ گئے تو دیکھا بیعت ہو رہی انہوں نے جلدی جلدی بیعت کر لی واپس آ کر کے اپنے ابا کو بتایا انہوں نے بھی جا کر بیعت کر لی موت پر بیعت کی اس بیعت کو اور اس درخت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں رب ان پر راضی لقت ردی اللہ عنگ شجارا فعالم معافی کلوہم ان کے دلوں کی کیفیت اللہ نے جان لی ان کے حال کی کیفیت بھی جان لی ان کے مستقبل کی کیفیت بھی جان لی ان کی موت کس حالت میں آئے گی اس کو بھی جان لیا یہ سب کچھ جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ میں ان پر راضی ہوں یہ کہنا کہ اللہ ان پر راضی ہوا مگر بعد میں وہ نعود باللہ مرتد ہو گئے یہ حقیقت میں اسلام کو گرانے والی بات بھی ہے اور ربعد جلال پر الزام بھی ہے نعود باللہ کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں جن پر راضی ہو رہا ہوں بعد میں یہ مرتد ہو جائے اللہ تبارہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا بعد میں معلوم ہوا حضرت عثمان تو زندہ ہے وہ تو واپس آ گئے ہیں اللہ تبارک کا وطالہ نے پہلے نہیں بتایا کہ ٹھیک ہے یہ اپنے معاہدے کر لیں یہ اپنی بیعت کر لیں ان کا جذبہ بھی سامنے آ جائے اس پر ان کو اجر بھی دے دوں ان کو تمغے بھی عطا فرما دوں اور بعد میں ان کو پتہ چلے کہ ان کو تو شہید نہیں کیا گیا اب بتاؤ اللہ اور نبی کے علم میں فرق ہے یا نہیں اللہ اور نبی کے علم میں فرق ہوتا ہے اللہ کا علم اللہ کے لائق ہوتا ہے نبی کا علم نبی کے لائق ہوتا ہے علیہ السلۃ والسلام اس بات کا ان کو علم نہیں رب الجلال کو علم ہے واپس آ گئے سلو ہو گئی معاہدہ ہو گیا معاہدہ کر کے اگلے سال عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام کو اس کے بدلے اس آیت میں اللہ نے ان کا تذکیہ فرمایا کہ ہم ان پر راضی ہو گئے اور دوسرے مقام پر فرمایا و سابق المہاجرین صاحب وہ لوگ جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر مسلمان ہونے والے اب مکہ میں جو سب سے آگے بڑھے تھے وہ سابقین المہاجرین ہو گئے مدینہ میں جو سب سے آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے تھے من المہاجرین والار محدثین فکہ فرماتے ہیں اس آیت سے ٹوٹل صحابہ اکرام مراتے ہیں والذین طباء ہم احسان وہ لوگ جو ان کے اسو حسنہ پر بعد میں چلتے رہے ان سب پر رب الجلال دل راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم رضو عنہ ردعن وحم جناسن تجریم خالدینعظیم اللہ تبارہ کا اطارہ فرماتے ہیں یہ انصاری اور مہاجر ان پر میں راضی ہو گیا ان کے لیے میں نے جنت تیار کر دی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اگر آج میں راضی ہوا کال یہ مرتاد ہو جائیں گے تو جنت میں تو نہیں جا سکتے اللہ نے آخری نتیجہ بیان کر دیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنت میں جانے تک پچھلا درمیان والا سارا پیریڈ ان کا ان سب پر میں راضی ہو چکا ہوں صابقرین والین اللہ ان پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے وہ آد الرحم اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں اس سے بڑھ کر کیا تز کیا ہو سکتا ہے تجریم تحت خالدین فیحہ ابدا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کبھی ان کو نہیں نکالا جائے گا اور آپ کو بتاؤں ہمیشہ رہنے کے دو معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ جنت میں چلے گئے تو کبھی نہیں نکالا جائے گا اور ایک معنی یہ ہے کہ جنت میں لیٹ نہیں جائیں گے شروع میں ہی چلے جائیں گے جنت میں جانے کی مدت کا نہ آخری حصہ میں کیا جائے گا نہ شروع والا حصہ میں کیا جائے گا گناہ گار مسلمان جہنم میں جائیں گے ان کو سزا ملے گی اور ایمان کی وجہ سے شرک سے بچنے کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا کوئی سال بعد کوئی دو سال بعد کوئی دس سال بعد لابسی نفیحکبہ اپنے اپنے سزا اپنے اپنے جرموں کے حساب سے پانے کے بعد آخرکار ایمان والے گناہ گاروں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا لیکن صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وہ ہمیشہ رہیں گے نہ جنت میں جانے سے پہلے والا حصہ ان کا جنت سے باہر ہوگا اور نہ جنت میں جانے کے بعد والا حصہ ان کا جنت سے باہر ہوگا ہمیشہ رہیں گے اللہ اکبر فرمایا اخرجو منار من امن قانفی کل بھی مسکار حضرت من ایمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے ایک وقت آئے گا اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا یہ تو عام مسلمانوں کے بارے میں ہے لیکن صحابہ کرام کے بارے میں آبادان کا لفظ بتاتا ہے کہ شروع سے ہی داخل ہو جائیں گے اور کبھی نہیں نکالا جائے گا تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تارا نے فرمایا حضرت حاتب بن نبی بلطا رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے مکے والے ہجرت کر کے مدینہ آئے بیوی چھوڑی بچے چھوڑے گھر بار چھوڑا کاروبار چھوڑا لٹے پوٹے آئے تھے لیکن ایک ایڈوانٹیج ان کو حاصل تھا وہ یہ کہ اگر ابا ہجرت کر کے آ گیا ہے بیوی نہیں آئی تو چلو اولاد کے پاس ماں تو ہے نا اگر بیوی آ گئی ہے تو بچوں کے پاس دادا بھی ہے نانا بھی ہے نانی بھی ہے کچھ تو پریشانی ضرور ہے لیکن بچوں کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہے ان کو سنبھالنے والے موجود ہیں ہاتھ بن نہ بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے نہیں تھے مکہ میں کچھ دیر ٹھہرے مسلمان ہوئے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ان کے بچے وہاں رہ گئے ان کے پاس نہ نانی تھی نہ نانا تھا نہ دادی تھی نہ دادا تھا ان کو بڑی پریشانی لگی رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا پروگرام بنایا ہاتھ پہ نبی بلتا نے خط لکھ دیا مکے والوں کو کہ مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ ہم تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں <تصفح> اس زمانے میں جنگوں کی کامیابی کا دار و مدار اچانک پن پر ہوتا تھا کہ دوسرے کو سنبھلنے کا موقع نہ دو اچانک حملہ کر دو اب اگر پہلے سے ان کو معلوم ہے تو پھر کامیابی مشکوک ہو جاتی ہے رب عد جلال علی کرام نے اپنے نبی کو بتا دیا وہی آ گئی آپ نے حضرت زبیر اور حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاؤ روضہ خاخ جگہ پر پہنچو تمہارے روضہ خاخ جگہ پر پہنچنے تک ایک عورت وہاں سے گزرے گی اور اس عورت کے پاس ایک راز ہوگا رکا ہوگا خط ہوگا وہ لے کر کے آ جاؤ وہ گئے اس نے شروع میں تو انکار کیا جب اس کو پتہ چلا کہ ان کے پاس رپورٹ پکی ہے اس نے نکال کر دے دیا لایا گیا دیکھا کہ ہاتھ میں نبی بلتا نے ایک جنگی راز آؤٹ کر دیا ہے صحابہ کرام بہت پریشان ہیں بہت گرم ہیں ایک تو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیں میں ہاتم نبی بلتا کی گردن کاٹتا ہوں اس لیے کسی نے غداری کی ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے ہاتم کہنے لگے نہ میں غدار ہوا نہ میں منافق ہوا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ لالچ میں آ گیا میرے خط کی وجہ سے مکے والے میرے بچوں کے ساتھ خیر خائی کریں گے اپنے بچے بیوی بی ان کی وجہ سے لالچ میں آ گیا کہ میرے خط کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ خیر کہی کریں گے جہاں تک آپ کی فتح ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے ہمیں فتح تو مل ہی جائے گی لیکن میرے بچوں کے ساتھ خیر خی ہو جائے گی اور میں دل سے بالکل مومن ہوں نہ منافق ہوں نہ غدار ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے اور فرمایا سنو آپ کو معلوم نہیں جب یہ بدر میں لڑ رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑ رہا تھا رب عدالجلال ان کو دیکھ رہا تھا اور اوپر سے اللہ کہہ رہا تھا اے منشے تم فقت غفر تو لکم او بدر والو میں تم پر راضی ہو گیا آج کے بعد جو بھی گنا تم سے سردر ہو جائے میں پہلے ہی معاف کرتا ہوں میں پہلے ہی اس کو معاف کرتا ہوں یہ تین سو تیرہ تھے ان کو کہا تمہارے اگلے گناہ بھی سارے معاف کر دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جن کے بارے میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا نام لے کر فرمایا ابو بکر انفل جنا روما رف الجنا عثمان اف الجنا علی الفل جنا طلحت فل جنا زبیر افل جنا جن کے اشرا مبشرہ بھی ہیں ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ آبہ اکرام ہیں جن کا نام لے کر فرمائے یہ جنت میں جائے گا یہ شہید ہوگا وہ سارے کے سارے بھی یہ کون کہہ سکتا ہے کہ سترہ کے علاوہ نعود باللہ سارے مرتاد ہو تھے جن کو ربعۃ الجلال اگلے دنوں کی بھی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے حضرت عثمان ان میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کا سوال کیا تبوک کی لڑائی کے لیے جانور اونٹ لادے ہوئے تھے شام کے سفر کے لیے ان کی مہاریں موڑ کر آپ کی خدمت میں ڈھیر کر دیے اونٹوں سمیت غلہ سارا ڈھیر کر دیا آپ نے پھر فرمایا ستر اور دے دیئے آپ نے پھر فرمایا ستر اور دے دیئے قلو کے حساب سے سونا اور چاندی بھی دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اشرفیوں کو الٹا پلٹا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے تو میں تیری جنت کی شہادت دیتا ہوں یہ بیچارہ وہ صحابی ہے جس کے خلاف سب سے زیادہ زہر اگلا جاتا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ جن کا کام ہی یہ ہے وہ بھی اگلتے ہیں اور کئی دوسرے بھی اگلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بچیوں کے ذریعے دماد ہیں اور شہید ہیں اور اپنے مال کے ساتھ بھی جنت خریدی ہے اور آپ نے نام لے کر بھی کہا ہے جنت میں جائیں گے اس کے بعد کیا کسر رہ جاتی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے اللہ اکبر کبیرا فرمایا محمد الرسول اللہ وین الکفا بینہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں مومنوں پر نرم ہیں تراہم رکان سجادن یب فضل من اللّہ و ردوانہ جب بھی آپ دیکھو گے رکوع میں ہوں گے سجدے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے پر لگے ہوئے ہوں فی وجوہی من اثر سجود ان کے چہروں سے آیا ہے کہ یہ کتنے سجدے کرتے ہیں ظالق ماس الحمف الوراتی و ما صنف النجیل رب فرماتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی یہ صفات ہم نے تورات اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی اور تورات معلوم کب لکھی گئی عالم ارواح میں بخاری شریف کی حدیث ہے موسا علیہ السلام اور حضرت آدم کا مذاکرہ ہو گیا عالم ارواح میں علیہ السلام جب ابا کو ملے تو کہنے لگے ابا حضور آپ آب وہی ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا بولے ہاں تو بنا کر کے ان کو سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو بولے ہاں وہی ہو تو کہا پھر آپ کو جنت کا وارث بنا دیا تو جب ساری جنت کھانے کا بولا تھا اور ایک طرف سے منع کیا تھا تو اگر آپ وہ نہیں کھاتے تو آپ کے ساتھ ہمیں بھی نکلنا پڑا ہم سب جنت سے نکال دیے گئے تو اگر آپ اس پہ صبر کر لیے ہوتے تو آج ہم جنت میں ہوتے آج علیہ السلام فرماتے ہیں موسا آپ وہی ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی تھی ملاقات کا شرف دیا تھا بولے ہاں میں وہی ہوں تو کہا تورات رات آپ پر نازل ہوئی ہے جی ہوئی ہے معلومِ تولاد کب لکھی گئی تھی میری پیدائش سے چالیس سال پہلے تو لکھ دی گئی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور وہ جنت سے نکال دیے گئے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے جو فیصلہ ہو چکا تھا اس کی ملامت مجھ پر کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحج آدم و مذاکرے میں موسا علیہ السلام پر آدم علیہ السلام نے ثبقت حاصل کر رہا چالیس سال آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ربعد الجلال نے لکھ دیا تھا کہ سارے انبیاء کے بعد میں جو امام الانبیاء آئیں گے ان کا جو لوگ ساتھ دیں گے ان کی یہ یہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ساری انسانیت کو پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے صحابہ کرام کی صفات تورات میں لکھی ہوئی تھی ذہنی کا مزاح ہوں فتورا وہ مزاح ہوں فل یہ ان کی صفات تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے اب اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے ان کے بارے میں زبان درازی کرنے کی اللہ اکبر اور پھر ایک ایک کر کے بھی ان کی ستائش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں امن الناس ان سے علی ابو بکر سب سے زیادہ احسانات مجھ پر ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ جان جوکھوں میں ڈال کر تج ان کے رب قرآن میں کرے ہجرت میں جانے لگے تو اجازت مانگی ابو بکر آپ ٹھہر جاؤ ابھی مت جاؤ کہتے تو کیا آپ کو توقع ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے گی فرمایا ہاں مجھے توقع ہے ایک دن دوپہر کے وقت تشریف لاتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا خیر ہو آج آپ دوپہر کے وقت تشریف لائے ہیں آپ کبھی اس وقت نہیں آیا کرتے تھے فرمایا گھر سے سب کو نکال اب اگر صدیق کہنے لگے کہ گھر میں کون ہے یہ عائشہ آپ کی ہونے والی بیوی بی ہے اور میں ہوں یہ چھوٹی اس کی بہن ہے اور تو کوئی ایسی بات نہیں آپ بات کیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں فرمایا مجھے اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے اب وہ صدیق اوچھل پڑے اصوبا یا رسول اللہ اے اللہ کے کی رسول کیا میں ساتھ جاؤں گا کیا میں ساتھ جاؤں گا فرمایا ہاں تو ساتھ جائے گا بڑی دیر سے دو اٹنیاں پال کر رکھی ہوئی تھیں کہ اگر ایسا موقع آیا تو میں ان کو استعمال کروں گا سارا مال جمع کیا ان کو ساتھ باندھا اپنے غلام میسرا کو کہا کہ ہم مکے مدینے کی اپوزٹ سائڈ میں سور کی گار کی طرف جا رہے ہیں ہمارے قدموں کے نشانوں کے اوپر بکریاں چرا دینا بکریاں چل جائیں گی تو قدموں کے نشان مٹ جائیں گی بہت تنگ جگہ ہے کمزور دل والے کا دم گھٹتا ہے اس بل میں جس کو لوگ غارے کہتے ہیں دونوں ساتھی وہاں موجود ہیں اور دشمن تلاش کرتا کرتا وہاں بھی آ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول وہ تو یہاں بھی آ ہیں اور ان میں سے کسی نے اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا وہ دور دور دیکھ رہے ہیں اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے فرمایا ابو بکر تو کیا ہمیں دو سمجھتا ہے ہم تو تین ہیں تیسرا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہما الغار يقول اللہ نے قرآن میں کیا ہے اپنے ساتھی سے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ جن کا نام لے کر کہا بکر فل جنا جن کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ علیہ با بکرن میرے بعد خلافت کے لیے مومن بھی انکار کرتے ہیں اللہ بھی انکار کرتا ہے سوائے ابو بکر کے اتنی واضح بات تھی کہ آپ نے نام نہیں لیا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہا کہ اللہ بھی انکار کرتا ہے مومن بھی انکار کرتے ہیں میرے بعد ابو بکر کس وقت کوئی نہیں ہو سکتا اور ایسا ہی ہوا اپنی زندگی میں ان کو مسلے پر کھڑا کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کہا ان کا دل بڑا کمزور ہے وہ آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے آپ عمر بن خطاب کو بول دیں فرمایا ان نہ کن صواحب یوسف تم جس طرح وہ یوسف علیہ السلام کو بہکانے والی عورتیں باتیں کرتی تھی نا اس طرح تم مجھے حق سے بہتانے کی کوشش کر رہی ہو میں کہتا ہوں کہ ابو بکر کو کھڑا کرو آپ کسی دوسرے کا کیوں نام لیتی عائشہ فرماتی میرے دل میں یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ زندگی میں کھڑے ہو گئے ہیں شاید ان کو تمنا ہے کہ یہ جلدی چلے جائیں ناود بلّہ لوگ باتیں کریں گے زندگی میں کھڑا کیا اللہ اکبر انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ذمہ داری دی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا عمر جس راستے سے آپ آ رہے ہوتے ہیں شیطان بھی آ رہا تو وہ راستہ چینج کر لیتا ہے اور فرمایا لوکانہ بعد نبی اللہ کانا عمر میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا عمر و ف الجنہ عہد پر تشریف لے گئے ابوبکر عمر عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد ہلنے لگ گیا فرمایا عہد رک جا تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا تھا کہ تجھے شہادت ملے گی اللہ تعالی نے ان کو شہادت بھی جمع کی اور اتنا عظیم مرتبہ دیا کہ آج یورپ ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے پوری آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی ہر ہر جگہ ان کے وظیفے پہنچتے تھے ہر ہر شخص کو اور آج یورپ میں غریبوں کی مدد کا جو قانون ہے اس کا نام عمر لا رکھا ہوا ہے اب کیا کہیے انہوں نے قدر کی اور مسلمانوں نے نہیں کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو ظن جن کا نام لے کر کئی دفعہ فرمایا جنت میں جائیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہا علی الجنّ علی جنت میں ہے تبو کے مارکے میں جا رہے تھے پیچھے ان کو اپنی جگہ پر چھوڑا کہا جی آپ مجھے عورتوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں فرمایا تو اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ تیرا اور میرا مقام ایسے ہے جیسے موسا اور ہارون کا ہے وہ طور پر گئے تھے پیچھے ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے میں مارکے پر جا رہا ہوں اور پیچھے علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے عزت اور احترام کے لائق ہیں یہ سارے کے سارے اس لائق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں انہوں نے اپنی جان پر پھیل کر ہم ہم تک اسلام کو پہنچایا ان کے لیے دعائیں کی جائیں ان کے لیے استغفار کیا جائے نہ یہ کہ ان کے بارے میں کیڑے تلاش کیے جائیں اور یہ سوچا جائے کون سچا تھا کون سچا نہیں تھا وہ سارے ہی سچے تھے وہ سارے ہی مخلص تھے بیچ میں بلوائی تھے جو ان کو لڑاتے رہے ان کو ان کے اندر فتنہ برپا کرتے رہے وہ عبداللہ بن سوا یہودی کی جماعت تھی اور وہ شیطان تھا جو بیچ میں تھا ورنہ یہ سارے کے سارے اگر آپس میں ان کی چپکلش بھی ہوئی وہ بھی اخلاص کے ساتھ تھا وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم دور بیٹھے ان کے فیصلے کریں سب کے لیے دعائیں اور اس کے سوا دلوں میں قدورتیں اور نفرتیں نکال کر ان کے لیے دعائیں کی جائیں یہی ان کا حق ہے اللہ تبارہ کا وطارہ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا وہاں لینا